قُلِ اللهُ نَصَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَليمًا غَيْبَ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو ان للذين ظلموا من في ارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب افتدوا به من سوء يوم القيامه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 سَالَنَا ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فتنة بَلْ هِيَ فِتْنَتُهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَنْ أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 الحمدللہ للہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ اما بعد قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت کی پثیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر چھیالیس سے ہم شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی و ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اللہ باتی ولاب عالم الغیب و انت تحکم بین عبادک فی ماں کانو فیتل خون کل کہہ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 نہ کوئی رسول نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی انسان نہ کوئی ولی کوئی غیب نہیں جانتا یہ صفت صرف اللہ نے بالعزت کی وہی عالم الغیب ال شہادہ ہے اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے حقیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ کوئی اس میں شریک نہیں فرمایا کہ انت تخم مبینہ کی بات ایک فی ماکان فی اخلاق آپ بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ کریں گے انت تحکم تو ہی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 پھر یہ باتیں کون کرے گا کوئی نہیں پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ پر حق ہوگا اور صادر ہوگا اور نافذ ہوگا کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالی کے کسی فیصلے کو ٹال نہیں سکے گی اب جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اب انہیں انہی یقین یقینی اللہ کا عذاب سامنے نظر آئے گا اب پچھتانے کے ساتھ کچھ باقی نہیں بچا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 اللہ کا عذاب شدید عذاب ان کے سامنے اس عذاب کو اس سے بچنے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہو جائیں گے پوری دنیا بھی ان کو دے دی, دی جائے اور دنیا کے برابر ایک اور دنیا دے دی, دی جائے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا عذاب سے بطور سندھیا کے دینے پر تیار ہو جائیں گی جیسا کہ سورہ معرج میں یہود المجرم یوم یہمجرم لو یس میرے عذاب یوم دن بھی بنی وساحب واقعی تو حصیلت ہی ہوئی فرد یا مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر ہمارے ماں باپ کو لے لیا جائے اولاد کو لے لیا جائے قوم قبیلے کو لے لیا جائے پوری دنیا لے لی جائے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 شرک کی موجودگی ابھی میں سارے امال برباد ویکن اشرق العمۃ اللہ آپ کی طرف وہی کی جا رہی اور آپ سے قبل ہر نبی کی طرف وہی کی جا چکی انبیاء کے گروہ انبیاء کی جماعت اگر تم نے بھی شرک کر لیا تم سے بھی شرک صادر ہو گیا تو تمہارے بھی سارے امال برباد کر دیں گے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 اللہ کا فیصلہ کیا ہمیں معلوم نہیں اللہ کا فیصلہ ہماری توقعات کے برعکس ہو گئے توقع تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس بے شمار دیکھے ہیں مگر میں جو کمی وہ ہم نہیں جانتے نویر اسلام کی سنت کی کمی اخلاص کی کمی یا کوئی نہ کوئی شرک اندر موجود ہے جو امال کی قبولیت سے رکاوٹ بنا ہوا ہے تو پھر یہ مقام بہت ہی خوفناک حیبتناک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 اور اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوں گے تو محمد منقدر عشاہد کریموں کو پڑھ کر رونے لگے اور خاموشی نہیں ہو رہے خاموشی نہیں ہو رہے روئے جا رہے روئے جا رہے حتقہ اہل خانہ پریشان ہو گئے اس وقت ایک بڑے عالم اور زاہد موجود تھے ابو حازم کہ ان کو بلاؤ وہ آ ان کو چپ کرائیں ان کو تسلی دیں رونے کا سبب معلوم کریں اب وہ حاضم اور یہ روئے جا رہے ہیں پوچھا کیوں رو رہے انہوں نے جواب دیا ان کو کہ رات ایک آیت میں نے پڑی اس آیت نے رلا دیا مجھے آنسو تھا نہیں یہ ہے اور یہ آیت یہ ہے پب الحمد اللہ اور لوگوں کے لیے قیامت کے دن وہ وہ فیصلے صادر ہوں گے جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی توقع تو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 ہم کس بات کی بولی تو وہ اس بات کو سن کے وہ بھی رو پڑے وہ بلائے گئے تھے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کو چپ کرائیں مگر جب آئے آیت قریب انہوں نے سنی وہ بھی سازاروں کے در رو پڑے مخام ایسا خوفناک اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایسے ایسے فیصلے قادر ہوں گے جو لوگوں کی توقع کے خلاف ہوں گے ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کے تعلق سے یہ کوتاہیاں دور کرنی چاہیے کیا کوتاں ہیں نمبر ایک شرک نہ ہو بدت نہ ہو ریاکاری نہ ہو یہ ساری چیزیں امال کو کھا جاتی بندہ خوش ہے کہ امال بے تحاشا ٹھیروں کی شکل میں موجود ہے مگر اس بندے کو ان کمیوں کا علم نہیں جو كساہی ہے اس کے اندر تھی عقیدے کی خرابی اس کے اندر وہ اس کو علم نہیں تو عقیدے کی خرابی اخلاص کا فقدان ریاکاری سنت کی مخالفت توحید سے بغاوت یہ تمام چیزیں اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں تبھی تو ہمارے عام اللہ سے بہت نار حامیہ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرنے والے ناصبہ عمل کر کے پھنس جانے والے مگر قیامت کے دن وہ دہکتی آگ کا لکما بن جائیں گے اعمال میں رو نہیں ہے اخلاص نہیں ہے توحید نہیں ہے سنت کی مطابقت نہیں ہے بدت موجود ہے شرک موجود ہے تو اس کی دیکھیں کیسے قابل قبول ہوں گی ہم ہاں اور ظاہر ہوگا ان کے لیے برائی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 قبول نہیں کرتا مگر جب کوئی تکلیف دی ہے تو ہی یقین ہے اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر دان ہمیں پکارتا مسل انسان اظ جب پہنچ دیا انسان کو کوئی تکلیف دان ہمیں پکارتا سب قبول نہ نعمت ملنا پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے تکلیف کو ٹال دیتے ہیں اور اپنی نعمت عطا کر دیتے ہیں سب میں باغ قبول نہ ہو خب نعمت دینا کسی عبت کے بغیر اپنی طرف سے عطا کر دینا کسی قیمت کے بغیر نعمت دے دینا تو پھر جب ہم دے دیتے ہیں ادا کر دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے قالا تو کہنے لگتا ہے اتنا والا علم کہ میں یہ اپنے علم پر دیا گیا ہوں میری قابلیت قابلیت پر دیا گیا ہوں اپنی ذہانت پر دیا گیا ہوں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 اپنے ہنر پر اس طرح کی باتیں کرتے اللہ کے فضل کو فراموش کر دیتے ہیں حالانکہ ادا کرنے والا اللہ ہے بل یہ فتنا بلکہ یہ ایک آزمائش ہے بلا کن اکثر ہم لائے عالم مگر اکثر نہیں جانتے اس بات کو اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دیتا ہے تو اس میں آزمائش بھی امتحان بھی ہے کہ تم نعمت کا حق شکر ادا کرتے ہوئے نہیں کرتے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 یہ ہماری قابلیت پر ملی ہمیں ہم اس کے مستحق ہیں ہماری ذہانت پر جو ملی تو اس کا مانا تم اس امتحان میں ناکام ہوگے اللہ طرح دینے والا ہے اللہ تطا کرنے والا ہے اس کو اللہ کا فضل قرار دو اس کی مہربانی قرار دو اور تم اپنی طرف منسوخ کر کہ میں جو نعمت ملی ہمارے علم کی بنا پر ملی یہ فتنہ آزمائش ہے بلاکن اکثر ہم لایا ہوں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اتراتے ہیں مال آ جائیں دول سے آ جائیں نیم سے آ جائیں اطراف ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ علم اور فضل کا کمال ہے ہمارے ہنر کا کمال ہے اور مشرقی نے مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اس قائم ہو بھی گئی اب وہ تو قائم نہیں ہوگی ہو بھی گئی تو ہمیں وہاں بھی اچھا ملے گا دوسرے دنیا میں اچھا مل رہا ہے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا پیٹوں پر پتھر باندھ رہے تنگی عائش اور ہم مالا مال بے تحاشا نین تھے ہمارے پاس تو اگر قیامت قائم ہو بھی گئی وہ تو قائم نہیں ہوگی ہو بھی گئی تو جیسے اللہ نے ہمیں یہاں نوازا ہے اس دن بھی نوازے گا تمہیں اللہ نے فقیر کر دیا کللاش کر دیا تم قیامت کے دن بھی کللاش اٹھو گے اور ہمیں اللہ نے خوب نوازا ہے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 قارون کو خزانے دیے گئے بڑے خزانے دیے گئے کیا کہتے ان انما ادیتوں والا علم یہ ساری دولت کی ساری خزانے مجھے میرے علم کی بنا پر ہنر کی بنا پر ملے اللہ کا فضل بھول گئے اللہ نے پکڑ لیا اسے اور اس کی دولتوں کو زمین میں دسا دیا وہ زمین میں گھستے جائیں گے داخل ہوتے جائیں گے کتنا بوجھ اس کے سر پہ لگ چکا تو جو بات مشقی نے مکہ کر رہے ہیں سن لو یہ بات تم سے پہلے قارون نے کی تھی اور کیا انجام ہوا اس کا یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو خطخین نے قبل کہا یہ باتیں ان لوگوں نے بھی جن سے قبل قدر کیا جیسے قارون ہے تو ما اغن ماکامی بس نہیں کہ فائد کر سکا ان سے وہ مال جو وہ کماتے تھے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 مال اس لیے ملا کہ ہم مال کمانے والے خوب اس کے اہل ہیں اللہ کے فضل کا نام ہی نہیں تو فرمایا کہ فرما پسنی کی فائد کر سکا ان سے ما کان یکسم جو وہ کماتے تھے یا تو ما کسبون کو پہنچا برائی اس چیز کی جو انہوں نے کمایا جو عمل عمل کی برائی کا معنی عمل کے انجام برا انجام اللہ کی ناراضگی کی, کی صورت میں جہنم کی عذاب کی صورت میں وہ ان کو پہنچا و اللہ من غالام ہوں میں نے ہا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ولہبی اور وہ لوگ غالام جنہوں نے ظلم کیا من نے ان لوگوں میں سے سید صیب ہم سیاح ان قریبوں نے بھی پہنچے گا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 ظلم کی اور بہت سے دور پہ خاندانوں میں رواج شوہر بیوی میں ظلم کرتا بیوی شوہر پہ کرتی باپ بیٹوں پر بیٹے باپ پر کوئی بھی ظلم کی شکل ہو قیامت کے جو تم نے کمایا اس کا تمہیں برا نتیجہ ملے گا ضرور صحیح یاد ہوں کا سب برائی نتیجے کی جو تم نے کمایا جو انہوں نے کمایاں معاشرہ نہیں ہے وہ آجد کرنے والے عجت کرنے والے نہیں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کسی طور ہم پورا غلبہ لیں گے ہرگز نہیں اللہ ہر پر قادر ہے ہر شہر اس کے غلب تصرف میں اولم یعلمو کہ نہیں جاننا ان لوگوں نے ان اللہ یس الرشا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتے جس کے لیے چاہے کشادہ رضب کس کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے رزق کی تنگی کس کی نہیں جس کے لیے اللہ چاہے تو کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے اس کی مشیت سے ان کا یہ کہنا غلط ہوا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہمارے علم کی بنا پر ملا ہمارے ہنر کی بنا پر ملا ہماری قومت کی بنا پر ملا ساری باتیں غلط ہیں اللہ تعالیٰ رضب کشادہ بھی کرتا ہے تنگ بھی کرتا ہے یہ سارے اللہ کے فیصلے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 تو اللہ تعالیٰ رضو کشادہ بھی کرتے ہے رضو تنگ بھی کرتے ہے تو ان کا یہ قول باطل ہو گیا کہ جو ہمیں ملا ہمارے علم کی بنا پر ملا ہنر کی بنا پر ملا ہماری قوت کی بنا پر ملا کہ اللہ کے فضل کا اس کی عطا کا ذکر ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رد کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے رضو کو کشادہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی رضب کو تنگ کرنے والا کہ کشادگی تنگی اس کے فیصلے سے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 اس طرح توحید کی اقامت فرمائی اللہ تعالیٰ ہم آیات کا فراہم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق کا فرما دے باخر زبان الحمد الحمدللہ رب العالمین